ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفثه ونفخه ومن اظلم ممن افترا على الله كذبا او كذب باياته انه لا يخلق الظالمون وقال جل وعلا فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم ان الله لا يهدي القوم الظالمين وقال تعالى فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته انه لائق بالمجرمون وقال تعالى من اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاءه ع سقی جہن نما اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل اسلام کو اچھے اخلاق اپنانے کا حکم دیا ہے اور بری عادات اور برے اخلاق سے انہیں منع کیا ہے ان میں سے ایک بڑی برائی جھوٹ بولنا ہے اللہ و تعالیٰ پر باتیں ہیں منلم ہی اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلائے یقیناً ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے ہیں تعالیٰ پر جھوٹ بولنا اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹی بات کہنا یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے اور اللہ سبحانہ بھی آنا کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ مِمَّ مِمَّنِ اللَّهِ لِيُضِلَّ النَّاسَ علم اس سے بڑا ظالم اور قوم ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتا ہے تاکہ لوگوں کو بغیر علم کے گمراہ کر دے فریڈم نہیں ہے کسی چیز کا کسی مسئلے کے بارے میں پتا نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ جی دین میں شریعت کا یہ کام ایسے ہے اس مسئلے کا شرعی حل یہ ہے حالانکہ اس کو خود پتہ نہیں ہوتا اللہ کے دین یا اللہ عالمی کی رات کے بارے میں وہ آدمی جھوٹ بولتا ہے اللہ تعالی کی ایسی صفت بیان کرتا ہے جو صرف اللہ تعالی نے اپنی بیان نہیں کی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا کہ بغیر علم کے لوگوں کو عمرہ کر دے انالمین یقیناً اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کا دبا اوکی آیا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی آیات کو ہے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حکم نازل کیے ہیں ان کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا انہو لا مجرمون حقیقت تو یہ ہے کہ مجرم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من اظلم ممن افترا کا دیوا اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا اور کل طبل حق کی یا جب حق اس کے پاس آیا تو اس نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا اس کو جتلا دیا اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا الفی جہنما مد وافرین کیا جہنم میں کافروں کے لیے ٹھکانا نہیں ہے یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات کے بارے میں اللہ تعالی کی شریعت اور دین کے بارے میں جھوٹ بولنا یہ بہت بڑا ظلم ہے اللہ تعالی اسی لیے فرما رہے ہیں من عد من اد اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کے بارے میں جھوٹ بول دیتا ہے اللہ تعالی کے دین کے بارے میں جھوٹ باندھتا ہے اللہ تعالی کی آیات کو جھٹکا دیتا ہے اللہ تعالی کی طرف حق کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے اس سے بڑا ظالم اور قوم ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی زبانوں کے جھوٹ کے ساتھ یہ نہ کہو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کا معیار حلال و حرام کے پیمانے اپنی شریعت میں مقرر کیے قرآن مجید فرقان حمید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث میں حلال اور حرام کو واضح کر دیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحلال بیلون بیلون حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے ربینہ ہوگا امور وشتبار اور حلال اور حرام کے درمیان کچھ امور ایسے ہیں جو مشتبہ ہیں جن کا حلال ہونا واضح طور پر معلوم نہیں ہے ایک واضح حلال ہے ایک واضح حرام ہے اور کچھ کام ایسے ہیں امور مشتبہ جو مشتلے ہیں جن کے حلال ہونے کے بارے میں کوئی واضح دلیل موجود نہیں اور ان کے حرام ہونے کا بھی واضح طور پر بیان نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو جو آدمی ان شبوہات سے بچ جاتا ہے ایک تو اللہ تعالی نے واضح طور پر حرام کیا ہے دوسرا مشتبہ ہے جس کا حلال حرام ہونا واضح معلوم نہیں ہو رہا پرمایا جو آدمی ان مشتبہ امور سے بچ جاتا ہے وہ وہ اپنے دین کے لیے بری ہو جاتا ہے اپنے دین کو وہ بچا لیتا ہے اور جو آدمی ان شبہات پہ جھانکتا ہے شبہات کے اندر نہ کرونے کی کوشش کرتا ہے کہتا ہے کون سا اس کو واضح طور پر حرام کیا گیا ہے مشتبہ چیز پر ایک آدمی اپنے آپ کو مبتلا کر لیتا ہے اس اپنے آپ کو داخل کر لیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ آدمی حرام میں داخل ہونے والا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی زبانوں کے ساتھ یہ نہ کہو کہ یہ حلال ہے یہ حرام میتب طور اللہ ہی کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھو ایک چیز کو جب واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے اس کو حلال کہو جس کو اللہ نے واضح حرام کیا ہے اس کو حرام کہو اپنی طرف سے حلام کو حرام یا حرام کو حرام قرار نہ دو یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ ہے اندین اللہ قدیم لاف لو لوگ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متعلق اس کے لیے دنیا میں رہتے ہوئے بہت تھوڑا فائدہ ہے والا کرم اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے اسی طرح اللہ سبحانہ ہوگا تعلق کے بارے میں جھوٹ باندھنا اس میں سے ایک جھوٹ یہ بھی ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے اللہ کے ساتھ کسی کو ہمسر اور برابر ترا دے دیا جائے کہ کہا جائے کہ فلاں اللہ والا کا بیٹا ہے یا اللہ کے جسم کا حصہ ہے اللہ کے نور کا حصہ ہے یہ کہنا یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بال تفرۃ اللہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنایا ہے علیہ السلاۃ وسلام کو یہودی اللہ کا بیٹا کہتے تھے اور عیسا علیہ السلاۃ والسلام کو عیسائی اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے تھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے منہوں کی باتیں ہیں جھوٹ ہے اللّہ تعالیٰ نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا کاب التحد اللہ عادہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنایا ہے صبحانہ اللہ تعالیٰ تو اللہ اپنا بیٹا بنایا ہے یا تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کرتے ہو جن کا تمہیں خود بھی علم نہیں ہے اللہ پر جھوٹ باندھنے والے کامیاب نہیں ہوں گے اور یہاں پر بھی اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ لوگ جو جھوٹ باندھتے ہیں وہ ہرگز کامیاب نہیں ہوں گے متا فی الدنیا دنیا میں ان کے لیے سامان ہے کچھ فائدہ ہے ہاں دنیا میں جھوٹ باندھ کے اور لوگوں کے سامنے جھوٹ بیان کر کے کچھ فائدہ حاصل کر لیں گے سم میں چیزوں پھر ان کا لوٹنا ہماری طرفی ہے سمن ان کے شدید کرنے کی وجہ سے ہم ان کو شدید عذاب سے دو کریں گے اسی طرح اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بالب الرحمان والا داد انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے رحمان نے بیٹا بنا لیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جھوٹی بات کہی ہے تو نمن ہو وطن شک الیباتا قریب ہے کہ تمہارے اس جھوٹ کی وجہ سے آسمان پھٹ جائیں زمین شک ہو جائے اور آسمان ویدا ردا ہو کے گر جائیں اندعو کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا بنا لیا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے فما والدا. اللہ تعالیٰ کو شایان شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے ان کو افمان و زمین میں جو بھی ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کے غلام بن اللہ کے سامنے پیش ہونے والے ہیں اللہ تعالیٰ کو بیٹے کی کوئی حاجت اور ضرورت ہی نہیں ہے تو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کے ساتھ شرع کرنا اللہ تعالیٰ کا کسی کو ہم اور برابر قرار دے دینا یا دی اللہ تعالیٰ کی اولاد قرار دینا یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے اللہ تعالیٰ نے طور پر صف بیان کی ہے اللہ احد اللہ ایک ہے اللہ السمر اللہ بے نیاز ہے اللہ میالی والا میولا نہ تو اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ ہی وہ جنا گیا ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد وَلَم كُبُلَّ حَج اور کوئی بھی اس کا ہمسر سر ہم حم پلّا اور برابر نہیں ہے کسی کے پاس اس کے اختیارات نہیں ہیں نہ ہی وہ اپنے اختیارات کسی کو بانٹتا اور اپنی برابری کسی کو کرنے دیتا ہے بلکہ وہ اکیلا ہی نظام کائنات اور نظام ہستی کو چلانے والا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں <تصفح> رسول اللہ صلی اللہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں حدیث نمبر دو سو اکانوے میرے بارے میں جھوٹ بولنا عام آدمیوں کے بارے میں جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے منقاد متعمل فل کے مقدم جو جان بوجھ کے مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے میرے بارے میں حریف نمبر ایک سو چھ ہے پر مایا نام خلیب مجھ پر جھوٹ نہ باندھو پلی نام جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ آگ میں چلا جائے یعنی اس کا ٹھکانا بالکل اسی طرح اس سے اگلی روایت ہے صحیح بخاری ہے کہ فرمایا باقاعدہ نہ ہو جو آدمی جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے है جھوٹ بولتا ہے है اپنا ठिकाना سہنم بنا لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ باندھنا جھوٹ بولنا یہ آج کل لوگوں میں بہت عام ہو چکا ہے لوگ اپنی طرف سے بات بڑھتے ہیں اپنی طرف سے بات بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور آپ کی حدیث ہے حالانکہ وہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں ہوتی وہ کام نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں ہوتا اور کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور یا فلم ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من امی بھی عجیب ان یام ہو کا دب احد وہ جو آدمی میرے بارے میں ایسی عجیب بیان کرے ایسی بات بیان کرے جس کو وہ جھوٹا سمجھتا ہو تو وہ بھی جھوٹوں میں سے ہی جھوٹا ہے اس کو معلوم ہے کہ لوگ یہ حدیث یہ روایت بیان کرتے ہیں لیکن یہ ہے, صحیح سے ثابت نہیں ہے ایک جھوٹا ہے جھوٹ باندھنے والا ہے آج کل ہمارے یہاں یہ بیماری بہت زیادہ پھیل چکی ہے لوگ سوشل میڈیا پہ جھوٹی روایات جھوٹے کسے کہانیاں اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کر کے میسج کرتے ہیں آگے سے آگے پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں موبائل میسیجوں پر بھی ایسی باتیں جس کی تحریک نہیں جس کی صحت کا علم نہیں وہ آگے سے آگے پھیلائی جاتی ہیں اور نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لیا جاتا ہے اور یہ بہت بڑا علم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو آدمی جھوٹ باندھتا ہے وہ اپنا ٹھکانا جہنم کے اندر بنا لے اسی طرح جھوٹ کی ایک اور قسم کے آدمی جھوٹے خاص بیان کرے یہ بیماری کی معاشرے میں بڑی عام پائی جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں حدیث نمبر سات ہزار تینتالیس ہے ان نمر ہی معلوم یو جھوٹوں میں سے بہت بڑا جھوٹ یہ ہے کہ آدمی ان آنکھوں کو وہ دکھائے جو انہوں نے دیکھا نہیں ہے یعنی انسان نے اپنی آنکھوں سے خواب دیکھا نہیں لیکن کہتا ہے کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا میں نے یہ بہت بڑا جھوٹ ہے اسی طرح صحیح فاری کی سات ہزار بیالیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شدید سنائی جس آدمی نے جھوٹا خواب بھڑا خواب اس نے دیکھا نہیں لیکن اپنی طرف سے گھر کے بیان کرتا ہے کل لفائی یہ قاعدہ شریفاتی قیامت کے دن اس کو تکلیف دی جائے گی اس کو کہا جائے گا کہ وہ جو کے دو دانوں کے درمیان گرا لگائے نہ وہ جو کے دو دانوں میں گرا لگا سکے گا نہ اس کی عذاب سے جان چھوٹے گی اسی طرح فرمایا ولا قد یہ گرا نہیں لگا سکے گا پمانستانہ علاقہ دی تھی قوم ان لاہوکاری ہوں اور جس آدمی نے کسی قوم کی بات سنی جبکہ وہ ناپسند کرتے ہوں وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری بات کوئی نہ سنیں لیکن کوئی آدمی چمکے سے ان کی جاسوسی کرتا ہے اور ان کی بات سنتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صبح اپنی کو نہیں آئی آنا قیامت کے دن اس کے کاموں میں شیشہ ڈالا جائے گا پون سی بات جس نے کوئی زیرو جاندار کی تصویر بنائی اس کو بھی اداب دیا جائے گا وہ پڑھ لکھا اور اس کو تکلیف دی جائے گی اس کو کہا جائے گا کہ اس میں روح ہوں سب جبکہ وہ ایسا کر نہیں سکے گا یعنی نہ وہ یہ کام کر سکے گا نہ عداب سے اس کی جان چھوٹے گی اسی طرح صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو نو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بناتے ہیں رجلری ابھی ہی جھوٹوں میں سے بہت بڑا جھوٹ یہ ہے کہ آدمی اپنی نسبت اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف کرے اپنی برادری تبدیل کر لے لوگ خاندان تبدیل کر لیتے ہیں جب تھوڑا سا پیسہ پاس آ جائے تو اپنی ذات اور برادری تبدیل کر کے کچھ اور بن جاتے ہیں اپنی نسبت, اللہ اللہ نسبت کسی اور کی طرف کرے یا اپنی کو وہ دکھائے جو انہوں نے دیکھا نہیں یعنی جھوٹا خاص بیان کرے اور جو انہوں نے کہی نہیں ہے یہ تینوں کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ ماننا جھوٹے خاص بیان کرنا اور اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کرنا یہ بہت بڑے جھوٹ ہیں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث نمبر چھ ہے فرمایا سو چھیاسٹھ ہے پر جو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت جوڑتا ہے کسی اور کو اپنا باپ قرار دے دیتا ہے وہ لکھوا لیتا ہے وہ <تصفح> کہ یہ میرا نہیں فرمایا پل جنت سارام ایسے آدمی پر جنت حرام ہے دیکھیے یہ کتنا بڑا جلن اور کتنا بڑا گناہ ہے آج کل لوگ بچوں کو لے کر پال لیتے ہیں اور ان بچوں کے والد کی جگہ اپنا نام لکھوا لیتے ہیں اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اس کے تمام में ڈاکومنٹس میں کاغذات میں ہر جگہ پر اصل بات کا نام معلوم ہی نہیں ہوتا بلکہ اس کی پرورش کرنے والے اور اس کے سرپرست کا نام باپ اور والد کے طور پر چلتا ہے اور یہ بہت بڑا جنب ہے اللہ سبحانہ بہتانا ہوا نے اس کام کو حرام قرار دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6767 ہزار سات سو ستاسٹ ہے اپنے آبا سے بے رغبت نہ ہو جاؤ بہان ابھی ہی فرم جو آدمی اپنے آبا سے بے رغبت ہوتا ہے وہ یہ کفر ہے اپنی ذات کنبا قبیلہ اور برادری تبدیل کر لینا اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر قرار دیا ہے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کو اپنا باپ ظاہر کرنا فرمایا کہ فر جنت والے بھی حرام ایسا کرنے والے پر جنت حرام ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ احباب میں اس کے بارے میں بڑے واضح حکام نازل کیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ماں جا اللہ علیہ اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے سینے میں دو دل نہیں بنائے تو ما جال اسبا جب لاری تو اور تمہاری وہ بیویاں جن سے تم زہار کر لیتے ہو ان کو تمہاری ماں نہیں بنایا آدمی یہ کہلے کہ اپنی کو کہ مجھ پہ میرے لیے ایسے حرام ہے جیسے میری ماں حرام ہے اس کو زہار کہتے ہیں اس کا افارا شریعت اسلامیہ نے مقرر کیا ہے سلح مجازلہ میں اللہ سلخان تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ اور تمہارے منہ بولے بیٹوں کو اللہ تعالی نے تمہارے حقیقی بیٹے نہیں بنایا ہے غالباہی کم یہ تمہارے منہوں کی باتیں ہیں حقیقت کچھ بھی نہیں ہے اللہ تعالی کو حق بات کہتا ہے وہ ہوا یعنی اور وہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے وہ ضرور ہوں آبادی تو وہ افسرد اللہ تمہیں اپنے لے بالکوں کو منہ بولے بیٹوں کو ان کے حقیقی باپ کے نام کے ساتھ پکارو اپنی طرف ان کی نسبت نہ کرو وہ اکثر المند اللہ یہ نہ ہوا زیادہ مبنی پر انصاف بات ہے فقوان الفی الدین و موال ہوں اگر تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ ان کے حقیقی باپ کا نام کیا ہے فقوان قلفی الدین پھر بھی ان کی نسبت اپنی طرف نہیں کرنی بلکہ و و تمہارے, دینی بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں فی ما جس کو علم نہیں ہے تو اس میں کوئی حق جلد گنا نہیں آج کے بعد وہ اس بات سے ماتا مدد کو لوگوں کو اب اگر کوئی کام کا پتہ چل جانے کے بعد دل کے فصد اور ارادے کے ساتھ جان بوجھ کے ایسا کام کرے یقیناً یہ قابل معاوضہ ہے رحیمہ اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے تو بلدیت کو تبدیل کرنا اپنی برادری اور رشتہ داری اور خاندان کو تبدیل کرنا اپنے نسل کو خراب کر لینا یہ بھی اللہ سبحانہ ہوا کہ کی عدالت میں بہت بڑا جرم اور قابل ماکرم ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البتہ شبال کالابی بخاری کی حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو انیس ہے تب کہ جو آدمی ایسا کچھ ظاہر کرے جو اس کو دیا نہیں گیا یہ جھوٹ کا کوہرا لباس پہننے والا ہے مثال کے طور پہ ملازمت کے قصول کے لیے نوکری لینے کے لیے لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے جی میں یہ بھی کر لیتا ہوں میں یہ بھی کر لیتا ہوں حالانکہ سر وہ کچھ بھی نہیں سکتا یہ ان میں سے ایک آدھ کام بے چارہ صحیح طور پہ کر سکتا ہے باقی سارے تھوکے دعوے بھی ہوتے ہیں آزادی فون لی تو یہ کیا ہے صرف نہیں روپا یہ ان لوگوں نے فنڈ اس کو دیا نہیں گیا لیکن یہ ظاہر کر رہا ہے کہ مجھے دیا گیا ہے یہ جھوٹ کا والا ہے اسی طرح کئی پہلے اپنے نام کے ذات بڑے بڑے اللہ لگا لیتے ہیں علما پہ پہلے کم کاما پتہ نہیں کیا تھا کچھ اور حقیقت اور صورت حال وہ کچھ اور ہوتی ہے یہ بھی کلا تھی گمبئی زور ہے جھوٹ کا دوہرا لباس پہننے والے ہیں اسی طرح نیم خاندان لوگ وہ کچی روٹی پکی روٹی پڑے ہوئے دو چار پانچ دس جماعتیں پڑے ہوئے اور لباس وہ پہنتے ہیں جو کسی خاص پیشے کے لوگوں کا ہے مثال کے طور پہ آپ یوں لگا لیں کہ وہ کلا کے لیے ایک مخصوص لباس ہے اب وہ لباس پہنتا ہے کوئی ایسا آدمی جس بیچارے کو قانون کی افج بھی پتہ نہ کلا کسی سو بیو ہے ایسے ہی ایک آدمی وہ فوج کا لباس پولیس کا لباس پہننے پھرتا ہے کلا بھی سی سو کا ہی سور ہے یہ بھی توڑا جھوٹ جھوٹ کا توڑا لباس پہننے والا ہے اسی طرح ایک آدمی اس کو بھوک لگی ہوئی ہے کھانا کھا کے نہیں آیا اور کسی کے پاس جاتا ہے وہ کھانے کی है کرتا آگے جی ہے آگے سب تک تلفظ ہم ہے سو زور ہے دورا جھوٹ جھوٹ کا توڑا لباس پہننے والا ہے اس کو کچھ دیا نہیں گیا لیکن ظاہر کر رہا ہے کہ مجھے دیا گیا ہے اسی طرح سنا نبی داغ میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا کمبل کا تم جھوٹ سے بچو نل کا دیبا الفجور کیونکہ جو جھوٹ ہے وہ لوگوں کو اللہ کی نافرمانی گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے وہ نل کجو یہ ایرندار اور نافرمانیاں بندے کو آگ یعنی جہنم کی طرف لے کے جاتی ہیں اور آدمی جھوٹ بولتا ہے وہ جھوٹ کے پیچھے ہی لگا رہتا ہے کاغذوں میں اس کو بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے سچائی کو لازم پکڑو ہمیشہ سچ بولو گر کیونکہ جو سچائی ہے یہ لیکی کی طرف لے کے جاتی ہے اور ایک ہی جنت کی کی اللہ کے ہاں اس کو صدیق لکھ دیا جاتا ہے اسی طرح فرمایا استعمال کے ساتھ ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو لوگوں نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی ہیں آپ نے فرمایا اشرف کو بلّہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ بہت بڑی ہلاک کرنے والی چیز ہے کہ بندے کو آخرت میں ہلاک اور تباہ و برباد کر دے گی بس شکر اور جادو کرنا یہ بھی انسان کو ہلاک اور تباہ و برباد کر دیتا ہے وہ قطل النفلتی حرم اللہ حق <الْحَط> اور کسی کو نہ قتل کرنا یہ بھی ہلاک اور تباہ کرنے والا ہے وہ عقل و روا سودی سود کھانا سود یہ بھی بندے کو تباہ و برباد کرنے والا ہے وہ اکل مال یتیم اور یتیم کا مال کھانا یہ بھی بندے کو تباہ و برباد کرنے والا ہے وہ طبلی <وَزَّحْب> اور لڑائی کے دن میدان جنگ سے جہاد سے فی اختیار کر دینا اور بھاگ جانا یہ بھی بندے کو تباہ کر دیتا ہے وہ قد فل نقص نات الکمنات الوافیلات اور مکمل رافیل عورتوں پر جھوٹا الزام لگانا بخت تلاشی کرنا یہ بھی حالات کرنے والے اور تباہ و برباد کرنے والے اعمال میں سے کسی پر الزام دھر دینا جھون باندھ دینا اللہ سبحانہ کھانا ہوا تھا ہر گز گوارا نہیں ہے سورہ نور میں اللہ تعالی نے اس کی باقاعدہ حد مقرر کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین چلتا جب جو کام تراجی کرتے ہیں الزام تراشی کرتے ہیں اور پھر وہ گواہ بھی نہیں پیش کرتے تو ان کو اسی کوڑے لگائے جائیں ولاح شہادت آبادا پھر ایسے پہتان باز آدمی کی گواہی کسی میدان میں کبھی بھی قبول نہیں کی جائے گی اور یہی نافرمان لوگ ہیں پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انمینات لمحی دنیا و اللہ کے وہ لوگ جو باغ دامن ممین عورتوں پر تہمت لگا دیتے ہیں ان پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لانت ہے یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالی کی رحمت سے محروم رہیں گے بلا ہم آداب اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے یوم يَفْعَلُونَ قیامت کے دن ان کے ہاتھ ان کی زبانیں یہ اور ان کے پاؤں بھی ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ یہ کیا کچھ کیا کرتے تھے یوم مکری ہم اللہ الدین الحق اس دن اللہ سبحانہ ہوگا تعالیٰ ان کو ان کا پورا پورا بدلہ دے گا ان اللہ هو الحق اور وہ یہ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی واد حق ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جھوٹی گواہی دینا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے فرمایا اللہ کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے بڑے بڑے گناہ نہ بتاؤں یہ صحیح بخاری دو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں ضرور بتائیے کہ کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں فرمایا اللہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا پرئی والد ہیں کہنا فرمانی کرنا یہ قبیلہ گنا ہونے سے بڑے بڑے گناہ ہیں وقان مستفی ان فجالس آپ نے یہ دو باتیں بیان کی آپ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے یہ دو باتیں کہنے کے بعد آپ نے ٹیک چھوڑی اور اچانک سینے ہو کے بیٹھے اور فرمایا اللہ وہ قول جھوٹی بات کہنا وہ جھوٹی گواہی دینا یہ بھی قبیلہ گنا ہونے سے بڑا گناہ ہے آپ نے <سَكَتْ> اتنی بار اس کو دوہرایا اتنی بار اس جملے کو دوہرایا کہ جھوٹ بولنا جھوٹی گواہی دینا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے بہت بڑا گناہ ہے پھٹا کہ ہم تمنا کرنے لگے کاش کہ آپ خاموش ہو جائیں اللہ سبحانہ خیال ہوگا کہ اہل ایمان کی صفت بیان کی ہے وہ اللہ یہ الزور یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے مردو مردو اور جب لغویات کے پاس سے گزرتے ہیں تو باعزت طریقے سے گزر جاتے ہیں اسی طرح یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں فرمائے گا ان کی دیکھے گا نہیں ان کو گنوں سے بات نہیں کرے گا عَلَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے لوگ جن کو بے زبا چار بعیدیں سنا ڈالی ہیں یہ تو تباہ برباد ہو گئے نا خام و نام وراد ہو گئے یہ کون لوگ ہیں آپ نے فرمایا المسبل وہ آدمی جو اپنی شلوار کو ٹکنے سے نیچے لے کے جاتا ہے آج کل لوگ صرف نماز کے وقت شلوار کو ٹکنوں سے اونچا کر دیتے ہیں اس کے بعد کر لیجیے بہت بڑی وعید ہے اللہ تعالی کلام نہیں کرے گا دیکھنا گوارا نہیں کرے گا گناہوں سے پاک نہیں کرائے گا دردناک ہلا دیا جائے گا پہلے نمبر میں کون ہے المس پھر ہو اپنی شلوار کو ٹکنے سے نیچے لے لٹکانے والا لے جانے والا ولمورک پھر کسی آتا ہوں جھوٹی قسم اٹھا کے اپنے مال کو بیچنے والا ول اور نیکی کر کے احسان چلانے والا تو جھوٹی قسمیں اٹھا کے تجارت کرنا سودا بیچنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البئی عالمی خریدنے والا اور بیچنے والا دونوں کو اختیار ہے چاہے تو سودے کو برقرار رکھیں چاہے تو خریدار اپنی چیز واپس کر دے اور پیسے دے دے اور بیچنے والے کو بھی اختیار ہے کہ جب تک دونوں اکٹھے ہی ہیں بیچنے والا جب چاہے رقم لوٹا کے اپنی بیچتی ہوئی چیز واپس لے سکتا ہے البیہان خیام معلوم خریفہ دونوں کو اختیار حاصل ہے جب تک یہ جدا نہیں ہو جاتے جب دونوں جدا جدا ہو جائیں تو پھر اختیار ختم ہو جاتا ہے وے کو کینسل کرنے کا سودا کینسل کرنے کا اختیار ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد اگر کوئی آدمی دکاندار کو چیز واپس دینے جاتا ہے اور دکاندار اسے واپس کر لیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی لفظشوں کو آف کروائے یہ ایک اچھا اور مستحسن کام ہے لیکن اس پر لازم نہیں ہے <تصفح> ہاں بے اختیار ہو تو وہ ایک الگ بات ہے کہ مثلاً بیچنے والا کہے کہ یہ چیز لے جاؤ پسند نہیں آتی تو دو چار دن میں واپس کر دینا اس کو بے اختیار کہتے ہیں خیر فرمایا دونوں کو اختیار حاصل ہے معلوم اختر کا فہم سدا کا بھیا نا بوری کا اگر یہ دونوں سچ کہیں اور بات کو واضح کھول کر بیاں کرتے اللہ تعالیٰ ان کے سودے میں ان کے لیے برکت ڈال دے گا وہ ان کا دبا و کاتما وہ ایک تو بے اور اگر یہ جھوٹ بولتے ہیں اور بات کو چھپاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی اجازت میں سے برکت کو ختم کر دیتا ہے آج خریدنے والا وہ ریٹ کم کروانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے بیچنے والا ریٹ بڑھانے کے لیے اپنے مال کو زیادہ بیچنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے وہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کی بے اور ان کی تجارت میں سے اللہ تعالیٰ کو ختم کر دیتا ہے اسی طرح لوگ ایک دوسرے کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اناظ ان کی نام وا جنت کے بڑائی حصے میں اونچے حصے میں اس آدمی کو ایک گھر لے کے دینے کا ذمہ دار ہوں میں اس کی زمانت دیتا ہوں جو ابر ہونے کے باوجود لڑائی کرنا اور جھگڑا کرنا چھوڑ دے تو جن اور جنت کے درمیانی حصے میں اس آدمی کو گھر لے کے دینے کا ذمہ دار ہوں لمن تارا کل کر ان کا جس نے جھوٹ کو چھوڑ دیا اگرچہ وہ مذاک ہی کیوں نہ کر رہا ہو کبھی بہت ہی اہل جن نالی من حصہ اور سب سے اونچا گھر اس آدمی کو لے کے دینے والا ہوں جو اپنے اخلاق کو اچھا بنا لے اسی طرح ابو ابوداود میں ہری ہے رسول اللہ صلی اللہ سر باتیں ہلاکت ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے ہلاکت ہے ہلاکت ہے اور بڑی ہلاکت ہے اسی طرح اسمانزی کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا لایا گیا انہوں نے ہمیں کھانا پیش کیا ہم نے کہا نے ہمیں اس کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجمعنا انوا کا دیوا بھوک اور جھوٹ کو جبانہ کرو کھانے کی حاجت اور ضرورت ہے پھر میں کہہ دیا کہ ہمیں حاجت اور ضرورت نہیں ہے فرمایا لا تجمعنا جو انوا کا جھوٹ اور بھوک انہیں جمع نہ کرو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بات کیسا بالکل نہیں ماسمے گا آدمی ہر سنی سنائی بات تحقیق کے بغیر اس کو آگے بیان کر دے آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا جھوٹ ہی کا اس سے معلوم ہوا کہ سنی سنائی بات کو تحقیق کیے بغیر چھان پیر کیے بغیر آگے بیان نہ کیا جائے وغیرنا اس سے بھی آدمی چھوٹا بن جاتا ہے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق دے وما عمایہ عزت والا